اصل میں یہ جو ایک طبقہ جب سوال کی آپ کو اس لیے ضرورت پڑی یہ جو غامبی طبقہ ہے من کرے حدیث والا ان خبیصوں کے یہاں حیث کی حالت میں قرآن کی تلاوت بھی جائز ہے اور نماز پڑھنا بھی جائز ہے ٹھیک ہے اب کیا کہتے ہیں وہ اب جیسے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو تہارت کے ساتھ چھوا جائے یعنی تاہیر لوگ جو وہی ہاتھ لگاتے ہیں یہ ہمارے ہاں کچھ علماء بھی بیٹھے ہوں فن تفسیر کے اعتبار سے یہ خبر ہے کہ وہ پاک ہو کر قرآن چھوتے ناپاکی میں نہیں چھوتے یہ خبر بظاہر یہ خبر ہے اور حقیقت میں جو ہے وہ اس کا یعنی ممانیت ہے کہ کوئی قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں پڑھے گا جب تک کہ وہ طاہر نہ ہو پاک نہ ہو تو اب اگر اس کے چند استحصناط مثلا جیسے چھینک آ رہی الحمدللہ کہہ دیا یہ جائز کسی کو چھینک آئی اور یہ ناپاک اس نے یہم کو اللہ کہہ دیا وہ جائز اور اسی طریقے سے کوئی استاد نہیں ہو اور شاگردوں کا پڑھانے کا نقصان ہو رہا وہ اس طریقے سے توڑ کر کے پڑھائے پوری آئے سرسر نہ پڑ دے الحمدو لاہی رب عالمی یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے سبق کا نقصان نہ قرآن مجید کے الٹنے کا مسئلہ ہے وہ بھی ہاتھ نہیں الٹ سکتے اس کا طریقہ یہ بتایا علماء نے ایک چھوری لی جائے اور چھوری سے صفات کو الٹ دیا جائے تو بغیر تہارت کے قرآن مجید کو چھونا اور اس میں جس میں ناپاکی ہم کہیں گے اس میں چھونا اور پڑھنا ہر طریقے سے ناجائز بلکہ حرام ہاں ایک آدمی پر غسل فرض نہیں بے وضو ہے تو زبانی وہ قرآن مجید پڑھ سکتا ہے چھو کے نہیں زبانی قرآن مجید پڑھ سکتا ہے درو شریف پڑھ سکتا ہے اور دعائیں بھی پڑھ سکتا ہے مگر ہاتھ میں لے کے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کو نہیں پڑھ سکتا تو داپاک یا حائضہ عورت جو ہے اس کو یہ نہیں پڑے گی اور یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ زمان جہلیت میں یہ ہوتا کہ حائضہ عورت کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو یہ ناپاک ہو جاتا وہ کھانا نہیں پکا سکتا کسی کے لیے کھانا لے کر کے آئے تو کھانا نہیں کھائے ناپاک ہو گیا یہ ام وومین حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ نا. آپ یقین جانئے وہ اگر ہمیں دین نہ بتاتی تو علماء کہتے ہیں پچاس فیصد دین سے محروم رہ جاتے ہیں جو اندرونی مسائل خواتین کے ان کو کس نے بتائے ام المومین حضرت عاشہ صدیق رضی اللہ تعالی انہن اور خدا کا کرنا دیکھی کہ اللہ تعالی نے اتنی طویل حکومت انہیں عطا فرمائی کہ تقریباً اٹھاون ہجری میں ان کا وصال ہو اور اس وقت تک تعلیم دیتے نہیں کئی صاحبہ کرام ان کے شاگرد ہیں حدیثوں کو بے شمار اور جو خلوت کی باتیں ان کو ام المومین حضرت عائشہ صدیقہ نے بیان کی اب دو حدیث ہیں میں بیان کرتا ہوں جس سے آپ سمجھ جائیں حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا جا نماز اٹھا کر لے آؤ انہوں نے کہا حضور میں تو حاضہ ہوں حضور نے فرمایا کیا حیض تمہارے ہاتھ میں کیا مطلب ہوا کہ وہ ناپا کی کسی اور قسم کی ہے خاتون کھانا پکا سکتی ہے جا نماز کو ہاتھ لگا سکتی ہے بستر بچھا سکتی ہے کپڑے دھو سکتی ہے سارے کام کر سکتی حضرت امول مومین خود فرماتی حضور علیہ السلام احتکاف میں ہوتے اب ایسا کر رو فر تھوڑی تھا مسجدوں کو اس زمانے میں دیواریں بہت چھوٹی تھیں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام حالت اعتکاب میں اپنا سر ایسے دیوار سے باہر نکال لیتی اور میں حضور علیہ السلام کے سر میں تیل ڈالتی حالانکہ میں حایضہ ہوتی تو اب کہاں کہاں ممانیت ہے کہاں کہاں رخصت ہے یہ لوگوں کا کہنا کہ حاضہ عورت نماز بھی پڑھ سکتی قرآن کی تلاوی یہ سب مولیوں کے ایجاد ہے تو ایسا نہیں عزیز آنے تو ناپاکی کی حالت میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے اب اگر کوئی چیز اٹھا کر کے وہاں رکھنی ہو تو ایک بات یہ ذہن میں رہ یہ قرآن مجید پر جزدان لگا ہوا ٹھیک ہے اب آپ کہیں کہ بھائی وہ مولانا سے ہم نے سنا تھا کہ کپڑے میں لے کر کے اٹھا لیا جائے جو کپڑا قرآن مجید پہ چڑھا ہوا وہ اسی کے حکم میں یہ نہیں کہیں گے آپ کہ یہ کپڑا جو چڑھا ہوا ہے تو کپڑا تو پہلے لہذا اٹھا دیا جائے نہیں اس طرح قرآن مجید اگرچہ جزدان میں الگ سے کپڑے سے اٹھا کر کے رکھا جائے بلکہ یہ بھی سن لیا خواتین اگر رکھیں خواتین نے یہ روپٹہ پہنا ہوگا اور روپٹا پہننے کے بعد اس سے اٹھائیں نہیں یہ روپٹا جو اس کے بدن پہ یہ اس کے بدن کے حکم میں الگ سے ہٹائیں ہٹانے کے بعد اس سے پکڑ کر الگ رکھ دیں تو اتنا جواز ہے